وہ مشورت توشتان ہی کی طرف سے ہے اس لیے کہ امان والوں کو رنج دے اور وہ اس کا کچھ ناؤ بگاڑ سکتا بے حکم خدا کے اور مسلمانوں ہے کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے